بعد من من صلیم وکدار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 كما صليت تلا اب روی موالا علی بروحی م انک حمیدم مجید اللہ مبارک آلا محمد ولا علی محمد کما بارک تلا ابروہی موالا علی بروہی م ان ربنا آتنا مجید ربنا آتی نا لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في فدیا حسنا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 26 جنوری 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 207 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ تعالی ہم سورت القحف کی آیت نمبر 83 سے سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے امید ہے آج سورت القحف کمپلیٹ ہو جائے گی سورت القحف کے اسٹارٹ میں میں نے بتایا تھا کہ اس کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے اور تین واقعات اس کے اندر ایکسکلوسو ڈسکس ہوئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے سوالات کیے تھے اس کے علاوہ بھی کچھ کوسچنز ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں ڈسکس ہوئے روح سے متعلق اور حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق اس پہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی یہاں پر اصحاب القاف سے متعلق کوشچن ہوا تھا اسپیسیفکلی ظاہر ہے وہ کرسچن سے متعلق ہے یہودیوں کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اہل کتاب کی طرف سے یہ سوالات پوچھے گئے دوسرا موسا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ ہم ڈسکس کر چکے وہ جوز اور کرسچن دونوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور تیسرا آج آخری واقعہ آئے گا زل کر بادشاہ سے متعلق جو اسپیسیفکلی یہودیوں کے لیے بہت رسپیکٹیبل پرسنیلٹی تھے ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں انہیں اس بادشاہ سے متعلق صحیح علم نہیں تھا یعنی آٹھ سے ڈیڑھ سو سال پہلے تک جب تک کہ ذلکر نئی بادشاہ کا مجسمہ دریافت نہیں ہوا تھا ایران سے اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ زلکرعین بادشاہ کون ہے بعض پرانے لوگوں نے سکندر اعظم کو زولکر نعین ڈکلیئر کر دیا کیونکہ وہ بھی قبل از مسیح تھا لیکن اس کا تو کوئی کردار موحدانہ ہے ہی نہیں تھا وہ تو مشرک تھا اس کے علاوہ بھی چند مختلف بادشاہوں کے حوالے سے لوگوں نے لکھا لیکن کسی کو ڈیفینیٹلی نہیں پتا تھا یہ جس ایرا میں ہم بیٹھے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں زولکر نعین بادشاہ سے متعلق وہ انفارمیشن حاصل ہے جو پچھلے آلموسٹ ساڑھے بارہ سو سال تک کسی کو نہیں پتا تھی جب تک کہ کھنڈرات نہیں ملے تھے ایران کے اندر اور ان میں سے مجسمہ زلکر کا نہیں نکلا تھا وہ جب نکلا تو پھر پوری ہسٹری سامنے آ گئی اور سب سے پہلے اس ماڈرن ایرا میں مولانا ابوال کلام آزاد رحمہ اللہ تعالی نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا اور ان کی ایفرٹ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے اسے ایکسیپٹ کیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایکسیپٹ کیا اور سب سے بڑھ کر اہل دیس علماء جو بڑے ہارڈ لائنر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے چونکہ وہ بنو میّیا کے حوالے سے کافی سخت موقف رکھتے تھے اور انہوں نے اہل البعید کا مقدمہ بھی لڑا لیکن یہ بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہوئے آج بھی سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر تقسیم کی جاتی ہے آسن البیاں وہ ایک پاکستانی اہل حدیث عالم الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے بھی اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ کریڈٹ ابول کلام آزاد کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بندہ ڈھونڈ لیا ہے۔ کر اصل میں کون تھا کیونکہ قرآن میں تو اس کا کریکٹر آیا ہے موحدانہ سکندر اعظم تو وہ ہو نہیں سکتا جب وہ مجسمہ نکلا تو اس مجسمے میں ایک ٹوپی تھی جس کے اوپر دو بڑے سینگ بنے ہوئے تھے تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ پرشین امپائر کا جو بانی ہے سائرس کنگ سائرس کیا خورس عربی زبان میں اور زلکر جو قرآن میں ذکر ہوا یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پرشین امپائر کی بنیاد رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ کی وآلہ وآلہ دنیا میں تشریف آوری سے ایک ہزار سال پہلے آلموسٹ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد وہاں پر قبضہ ہو گیا یعنی اسی لیگیسی کو آگے لے کے چلے آتش پرست لوگ اس لیے جب نبیل اسلام دنیا میں آئے تو اس وقت حکومت تھی آتش پرستوں کی دو ہی سپر پاورز تھی رومن امپائر تھی جس پہ حکومت تھی کرسچنز کی اور وہ بھی نبیل اسلام کی پیدائش سے آلموسٹ سمجھ لیں ڈیڑھ سو سال پہلے حکومت ہوئی تھی ورنہ وہ بھی بدھ پرست تھری تھرٹی سیون عیسوی میں بادشاہ تھا جس نے مرنے سے پہلے کرسچینٹی قبول کر لی اور اس کے بیٹے کانسٹنٹائن کسنت شہر بھی بنایا اور کرسچینٹی کو پوری رومن امپائر میں نافذ کر دیا کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ کا دین جو ہے وہ ریا کا دین ہوتا تھا اور پھر یہ ایک ٹسل شروع ہوگی ایک طرف خدا کے ماننے والے تھے یعنی رومن امپائر اور دوسری طرف آگ کی پوجا کرنے والے پرشین امپائر لیکن پرشین امپائر کا اسٹارٹ جو ہے وہ ایک مسلم بادشاہ کے ذریعے ہوا تھا جس نے اپنے جوانی کے عرصے میں کسی وقت کے پیغمبر کی صحبت کی ہوئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی اس کی سدنت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اسی وجہ سے وہ اپنے سر پر ایسی ٹوپی پہنتے تھے جس پہ دو سینگ مینڈے کے لگے ہوئے تھے جو دو امپائر کا سمبل تھے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک مشرق میں بلوچستان تک ان کی حکومت تھی اور مغرب میں میڈیٹرین سی جسے آپ بیرے روم کہتے ہیں وہاں تک ان کی حکومت تھی اور شمال میں ان کی حکومت کوکاف تک تھی اتنی بڑی ان کی امپائر تھی اور اس کے سمبل کے طور پر وہ دو کرن والی ٹوپی پہنتے تھے کرن کہتے ہیں سینگ کو اسی کی وجہ سے زل کر نئی دو سینگوں والا یہ ان کا ایک اونری نیم تھا بیسیکلی یہ سائرس شاہ یا کیا بادشاہ ہیں جنہوں نے پرشن امپائر کی بنیاد رکھی نبی اسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے آلموسٹ ایک ہزار سال پہلے تو یہ وہ بادشاہ ہے جس کی وجہ سے یہودیوں کو ایک نفع ملا اور وہ نفع کیسے ملا اسی لیے ان کے ہاں اس کی بڑی عزت تھی کہ جب پہلا زوال آیا جو سور بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دو عروج اور دو زوال بنی اسرائیل پر آئے پہلا زوال جب آیا نیبوکیٹ نظر نمرود جو بادشاہ تھا وہ بیبلونیا میں یعنی بابل جو شہر تھا وہاں عراق میں ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودیوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا اور ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودیوں کو اس نے یوروشلم میں ایک دن میں شہید کر دیا ظاہر اس وقت تو مسلمان ہی تھے ہم شہید ہی ان کو کہیں گے وہ کافر تو نہیں تھے ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودیوں کو قید میں رکھا اور آلموسٹ ان کی یہ قید سوا سو سال تک چلی اسی دوران ان میں انبیاء بھی پیدا ہوتے رہے لیکن یہ غلامی کا دور تھا اور پھر سیدنا زیر علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے سلا دیا تھا اسی دوران ان کی دعوت توبہ کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کی فریاد سنی اور ذوالکر نئی بادشاہ نے جو اس وقت صرف ایران کا حاکم تھا عراق پر حملہ کیا اور نبوکڈ نظر کو قتل کر دیا اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اسی نبوک نظر نے یہودیوں کو قید میں رکھا ہوا تھا جس طرح کی غلامی بنی اسرائیل کاٹ رہے تھے پھر ان کے ان سے کام لیے جاتے تھے اس نے ان کو آزاد کیا کہ ٹھیک ہے دوبارہ بیت المقدس چلے جاؤ اور اپنا ہیگل سلمانی دوبارہ سے تعمیر کرو پھر انہوں نے دوبارہ سے حگل سلمانی تعمیر کیا اور یہ ان کا پھر دوسرا عروج شروع ہوا جس کا زوال پھر نبی الاسلام کی پیدائش سے آلموسٹ پانچ سو سال پہلے ستر عیسوی میں ٹائٹس نے جو رومن ایمپر تھا پرست اس نے شلم کو تباہ کیا اور ایک دیوار باقی چھوڑی جو ویلنگ وال آج تک موجود ہے اور ڈائسپورا ان کا شروع ہوا انتشار نائنٹین سیونٹی میں ان کو بالفور ڈکلریشن ملی ولڈ وار ون کے بعد اور پھر ولڈ وار ٹو کے بعد تو یورپ نے اپنے گناوں کو دھونے کے لیے مسلمانوں پہ ان کو مسلط کر دیا اور فلسطین کا علاقہ دے دیا اور آج اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے ورنہ ان پہ بڑا مشکل وقت تاریخ میں رہا ہے تو یہ جو ذلکر نعیم بادشاہ تھا یہ ہیرو مانا جاتا تھا یہودیوں کے ہاں کہ اس کی وجہ سے ان کا دوسرا اروڈ شروع ہوا کیونکہ اس نے ان کو غلامی سے نجات دی اسی لیے وہ نبی الاسلام سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ذوالکر نعیم بادشاہ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں یہ تو وہ پہلو تھا جو یہودیوں کے لیے امپارٹینٹ تھا مسلمانوں کے اعتبار سے چونکہ اکثر آپ کو پتا ہے جدید جو محققین ہے وہ تب آزمائی کرتے رہتے ہیں یا جوج اور ماجوج کے حوالے سے تو ان کا ذکر بھی یہاں پر آئے گا یہ دو قومیں تھیں حضرت نور علیہ السلام کے تین بیٹے تھے چوتھا تو کافر تھا وہ تو مارا گیا تین جو مسلمان تھے حام سام اور یافت حام کی اولاد جو ہے وہ یہ آپ کو افریقن جو نظر آتے ہیں سام کی اولاد یہ جو وسط ایشیا کے لوگ ہیں عرب کے لوگ ہیں ہم بھی اس میں شامل ہیں یعنی جو ابراہیمی ہیں حضرت ابراہیم السلام بھی سام کی اولاد سے تھے نبی السلام بھی اور یہودی بھی اسی لیے سیمیٹک کہا جاتا ہے یہودیوں کے خلاف کوئی بھی مہم چلے کہتے ہیں یہ اینٹی سیمیٹک ہے حالانکہ سیمیٹک ہم بھی ہیں ہم بھی اولاد ہیں ماننے کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اور یافس جو ہے ان کی اولاد ہے یہ چائنیز اور پلس گورے لوگ اور رشینس یہ تین بیٹوں سے آگے نسل چلی یافس جو ہے اس کی اولاد میں دو قبائل ہیں یا اور مجوج گوگ م ان کو انگلش میں کہا جاتا ہے اور ان کے والے سے مختلف جو آج کل کے جدید مفکرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو چائنیز ہیں یہ وہ قومیں ہیں کیونکہ یہ بھی اسی یافس کی اولاد میں سے ہیں اور دوسرے یہ گورے بھی تو دیکھیں یا جوج ماجوج کھل چکے ہیں پہلے برٹش امپائر نے دنیا پہ حکومت کی اب چائنا جو ہے وہ لیڈنگ اکانمی بننے جا رہا ہے اس قسم کی تعویلات کرتے ظاہر یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے میں بھی اس طریقے سے ہو لیکن قرآن و سنت میں جو ہمیں بتایا گیا اس میں یہ فٹ ان بیٹھتا نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم کے اندر جو تفصیلن حدیث موجود ہے یا جوج ماجوج کے حوالے سے ایک تو وہ حدیث ہے مشہور صحیح مسلم کی کہ قیامت کی دس ہیں ان میں سے ایک عیسی ابن مریم کا دنیا میں آنا ہے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج دو قوموں کا کھلنا ہے اور دوسری جو مسلم شریف کی تفصیلن حدیث ہے جس میں عیسا ابن مریم دجال کا قتل کریں گے اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے جہاں سے گزریں گے پانی پی جائیں گے کھیتیاں برباد کر دیں گے حتیٰ کہ مسلمانوں کو ان کے فتنے سے بچانا مشکل ہوگا ای سیب نے مریم کو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بتائیں گے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوے طور پر چلے جائیں وہ وہاں پر لے کے چلے جائیں گے یہ باقی دنیا میں تباہی مچائیں گے اور پھر ای سیب نے مریم دعا کریں گے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کوئی کیڑے پیدا فرمائے گا کوئی وائرس ہوگا وہ مارے جائیں گے اور پھر ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور ان کے جو تیر ہیں وہ سات سال تک مسلمان ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے یہ صحیح مسلم میں پوری تفصیلن حدیث موجود ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ دجال کے قتل کے بعد کھولی جائے گی اس کی بھی تعویل جدید مفکرین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہونا ہے پہلے یافس کی جو یہ اولاد ہے یورپین اور امریکن ان کو مسلمان شکست دیں گے دجال کو قتل کریں گے چائنیز اس وقت تک نیوٹرل ہوں گے اور پھر چائنیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے کیونکہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ کسی سے جنگ نہیں لڑتے لیکن اینڈ پہ یہ بھی نکلیں گے اور دیکھیں چائنیز جو ہیں وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے مگر مچھ اچھا ہے تو وہ کھا جاتے ہیں مینڈک وہ کھا جاتے ہیں سانپ وہ کھا جاتے ہیں ان کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل موجود ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی دیوار ہے فیزیکلی تو وہ تو گر چکی ہے جس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں اور اگر کوئی غیبی دیوار موجود ہے تو اس کے بارے میں تو ہمیں پتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ دیوار فزیکلی گر چکی اور یہ قومیں دوبارہ سے چڑھائی کر چکی ان کا موقف یہ ہے ہم اس میں کوئی تباس بائی نہیں کرتے ویسے تو ہمیں تو دور دور تک فی الحال اس طرح کا کو کوئی فتنہ نظر نہیں آ رہا اس لیے ہماری زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا جب یہ فتنہ آئے گا تو وہ لوگ دیکھ لیں گے دجال کے اوپر اتنی دن لوگ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اور سورت القاف کے اوپر اتنا ٹائم لگاتے ہیں اور اس میں سے نکالتے کیا ہیں اپنا لغما اس کے منہ میں ڈالتے ہیں ہم نے تو واضح بتایا کہ صحیح مسلم حدیث ہے جو سورت القاف کی پہلی دس آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا اب نبی اسلام نے اس کو اس پہ بھی نہیں چھوڑا کہ حفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی تفسیر یاد ہو اور آپ نے جا کے علمی ڈسکشن کرنی ہے دجال سے نہیں وہ الگ سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو پہلی دس آیات تلاوت کرتے دینا تمہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لے گا تو اس لیے میں نے ارض کی تھی سورت القاف کے سٹارٹ میں کہ روزانہ ان دس آیات کی تلاوت کریں آپ کو انشاءاللہ شاء دس دنوں میں یاد ہو جائیں گی تو آپ اس فتنے سے بچ جائیں گے باقی یہ جو لوگ تب آزمائی کرتے ہیں اور دجالی سسٹم کی بات کرتے ہیں وہ بھی الگ سے موجود ہے دجال ایک پرسنالٹی کے طور پر بھی آنا ہے قربے قیامت میں میں سٹارٹ میں اس کے اوپر تفصیل گفتگو کر چکا ہوں آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آج کا ٹاپک زل کر نئی بادشاہ یعنی دو قرن والا دو سینگوں والا ان کے سر پہ سینگ نکلے نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ٹوپی ایسی پہنتے تھے اور وہ علامت ہوتی تھی ان کی اتنی بڑی امپائر کی ان کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے انہوں نے اور ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائی تھی اگر وہ دیوار وہی ہے جو کہ آج کل ہمیں آسار قدیمہ کے لوگ بتاتے ہیں تو اس کے کچھ کھنڈرات موجود ہیں آلموسٹ وہ پچاس میل لمبی تھی اور دس فٹ چوڑی دیوار تھی اور تقریباً تیس فٹ تک وہ اونچی دیوار تھی دو طرف کوکاف کے پہاڑ تھے اور درمیان میں ایک تنگ گھاٹی تھی جس سے یا اور ماجوج آور ہوتے تھے اس گھاٹی کو بند کر دیا گیا اور اب وہ قید ہیں بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام ایک دن گھبرا کر اٹھے اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک اتنا سا سراغ ہو گیا ہے اس دیوار میں اور ایک اور کمزور روایت ہے جامعہ ترمزی میں اس کو ملا کے ایک رزلٹ نکل سکتا ہے کہ نبی اسلام نے کہا کہ صبح سے شام تک وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ باریک ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ سے اسے چاٹیں گے اور توڑ دیں گے لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ہو جاتی ہے یہ روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے بوہاری مسلم کی اس حدیث میں جس دن وہ یہ کہیں گے نا انشاءاللہ تو پھر وہ دیوار توڑنے پر قادر ہو جائیں گے اور پھر پوری زمین پر پھیل جائیں گے سورت الانبیاء میں بھی جوج اور ماجوج کا ذکر آگے چل کر آئے گا اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ہر پہاڑی سے وہ سلپ ہوتے ہوئے آ رہے ہوں گے کثرت کی تعداد میں اور وہ بھی قرب قیامت کا ذکر ہے صحیح مسلم میں بھی قرب قیامت کا ذکر ہے اور اس میں تفصیل بھی ہے کہ ایسے مریم کے دجال کو قتل کرنے کے بعد یا اور ماجوج نے آنا ہے لہذا جو لوگ یہ تعویل کر رہے ہیں نا کہ وہ پھیل چکے ہیں تو اس اعتبار سے ان کی تعویل کمزور ہے لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کچھ پھیل چکے ہیں اور کچھ جو دوسری اولاد ہے وہ بعد میں آئے گی چائنیز کی شکل میں وہ اللہ میں نے آپ کو دونوں طرف کی رائے بتا دی ہیں اب اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر ایٹی تھری سے رحمان یس اور تم سے سوال پوچھتے ہیں زل کر کے بارے میں یعنی وہ ہستی جو سر پہ ایسی ٹوپی پہنتے تھے کہ جس پر دو سینگ تھے ان کی وجہ سے رل کر ہو گیا ویسے لفظ ہے ذل کر دو کرن والا جس طرح ورڈ ہے ابو ہرائی لیکن جب ہم حدیث میں لیتے ہیں تو آن ابی ہرئیرا تو یا بن جاتا ہے سنن ذل کر نئی کے بارے میں پوچھتے ہیں قل علیکم منہ اے نبی تم فرماؤ ان قریب میں تم سے ان کا حال بیان کروں گا بے شک ہم نے مکنہ زمین میں تمکن دیا تھا اقتدار بخشا تھا آن کل سباب اور ان کو ہم نے تمام ساز و سامان دیئے تھے یعنی اس وقت جتنے بھی ریسورسز اویلیبل تھے ایک بادشاہ کے پاس ہونے چاہیے جو وہ ان کو ہم نے دیے تھے فعت با صبا تو انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی وہ ایک سفر پر نکلے اب یہ وہ چیز ہے جس کو وہ بال لوگ کہتے ہیں جی یہ سیڑھیوں کا ذکر ہے اللہ کے بندو پیچھے ذکر ہوا کہ ہم نے ان کو سازو سامان دیا تھا ان ریسورسز کے ساتھ انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی وہ کیا تھی ہتھی اذا بالاگا مغرب شمس یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر جب پہنچے میڈیٹرین سی کے کنارے اس وقت تک دنیا کو یہی پتا تھا یہ تو آج سے تقریباً چار سو سال پہلے کولمبس نے دریافت کیا نا امریکہ ورنہ تو پہلے دنیا اتنی تھی لوگوں کے علم میں میڈیٹرین سی آخری کونا ہوتا تھا واجہ دہا فی آئن ان وہاں انہوں نے سورج کو پایا ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا یعنی یہ ان کی آبزرویشن تھی یہ نہیں کہ وہ چشمے میں ڈوب رہا تھا لٹریچر کی زبان میں بات ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ اس میں سن رائز تو ہوتا ہی نہیں سن سیٹ تو ہوتا ہی نہیں لیکن امریکن اخبار میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے گوگل میں بھی آپ لکھے سن رائز سن سیٹ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوگل کو سائنس کا نہیں پتا لٹریچر کی زبان میں کامن ابزرویشن میں یہی ہوتا ہے یہ اکثر ایتھیسٹ بھی اتراج کرتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں غروب ہو جاتا ہے بالکل ایسی بات نہیں لکھی ہوئی لائک ڈیٹ like اس طرح نظر آیا گویا کے جیسا کہ سمندر کے کنارے بھی آپ کو نظر آتا ہے وجہ دائند قوما وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا یعنی زول کر نئی بادشاہ فتوحات کرتے ہوئے میڈیٹرین سی کے کنارے تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا یعنی فتوحات کا سلسلہ وہاں تک پہنچا ہم نے زول کر نئی سے کہا تھا یا زل کر نئی اے ذوال تو نہیں تھے غیر نبی تھے نبی الاسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے غیر نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ الہام اور کشف وہی کر دیا کرتا تھا یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر القا کیا اب یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے تو ہم نے زلکر نہیں سے کہا اما ان تو اما ان تخیم خسنا کہ تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ ہم نے اختیار دے دیا کہ یہ تمہاری ریاہ ہے عذاب ظاہر ہے ان کو ہی دینا ہے اللہ کا ماننے والا عذاب انہی کو دے گا سزا انہی کو دے گا جو اللہ کے احکامات کو توڑیں گے اور اچھا سلوک ان کے ساتھ ہوگا جو شریعت کی پابندی کریں گے اور اس کو کلیریفائی بھی کر دیا گیا اول تو زلکر نئی نے کہا ما من وا کہ جو کوئی بھی ظلم کی روش اختیار کریں گے فسق کریں گے حقوق الباد پامال کریں گے فصو فیب تو تو قریب ہم انہیں سزا دیں گے ثم الى اس کے بعد لوٹا دیا جائے گا اسے اس کے رب کی طرف فیو عزیب ہو تو پھر وہ بڑا عذاب دے گا یعنی دنیا میں اگر توبہ نہ کی تو پھر بڑا عذاب آئے گا ورنہ دنیا میں اگر کسی نے سزا بھگت لی پھر آخرت کا عذاب اس کے لیے نہیں ہے وَأَمَّا مَن آمَن اور جو کوئی ان میں سے ایمان لایا وہ سو اور اچھے امال کیے فلاح جزا انل تو اس کے لیے پھر اچھا بدلہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وسن اول اہ من ام رینا اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے دنیا میں بھی شریعت کی آسانی اس کے لیے ہوگی اللہ تعالی دنیا میں بھی حکومت کا حصے دار بھی اسے بنا دے گا اور آخرت بھی اس کے لیے ہوگی تو یہ پہلی جو ان کی مہم تھی وہ مکمل ہوئی اب دوسری مہم کا ذکر آ رہا ہے فمّا اتبع اس کے بعد انہوں نے ایک اور راستے پر سفر اختیار کیا پہلے وہ ایکسٹریم ویسٹ تک گئے تھے اب ایکسٹریم ایسٹ تک یہاں تک پہنچے وہ پاکستان کے بارڈر تک خورسان تکا بالغ مت یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تطلع قوم نجعل لهم من سترا تو وہ جب اس جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج نکل رہا تھا تو انہوں نے وہاں ایسی قوم کو پایا کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی ستر باقی نہیں تھا کوئی پردہ نہیں تھا یعنی یہ بلوچستان یہ پورا ایریا اگر آپ دیکھ لیں یہ پورا ریگستانی ایریا ہے تین ملکوں میں پھیلا ہوا افغانستان پاکستان اور ایران میں تو ریگستان میں اگر یہ اوپن ایریا ہو تو پھر آپ کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے وہاں انہوں نے ایسی قوم کو پایا اینڈ ممکن ہے ان کے پاس صرف وہی قبائلی جس طریقے سے جھونپڑیاں لگا کے رہتے ہیں اور ان کو سورج کی تپش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حالت میں انہوں نے پایا اور اسی طرح وہ قد احفنا بیما لبر اور ہم نے ہر اس چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا جو اس کے پاس تھی ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا یعنی ذلکر نئی کو جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جتنی اس کو یہ کوالٹیز ملی سم ات بآسا اب یہ تیسرا سفر انہوں نے اختیار کیا پہلے ایکسٹریم ویسٹ کی طرف یعنی مغرب کی طرف پھر ایکسٹریم ایسٹ کی طرف جہاں تک وہ جا سکتے تھے اور اس کے بعد اب شمال کی طرف کوکاف کی طرف تیسرا سفر انہوں نے اختیار کیا سدئین یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے وجہ دل دون ہی تو وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا پہاڑوں کے پیچھے لا كا دفقہ قولا جو اس قسم کی گفتگو کرتے تھے جو یہ سمجھ نہیں سکتے تھے سوائے ایک گفتگو کے وہ اشاروں کی زبان ہے یعنی ان کی کوئی مشکل قسم کی زبان تھی جو سمجھ آنے والی نہیں تھی بر اشاروں کے ذریعے انہوں نے اپنی بات پہنچا لی اور وہ کیسے پہنچائی قالوا انہوں نے عرض کی یا ذلكر نئی اے ذلكر ان یجواجوج بے شك جو یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں مفسدون فل ارد انہوں نے زمین میں بڑا فساد بچا رکھا ہے فہل کا خرجہ تو کیا ہم آپ کے لیے ایک خراج مقرر کر دیں آپ کو ایک ایسا ٹیکس دیں اور اس کے بدلے میں الا ان تج الا بینا بینا ہم کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ یہ لوٹ بازاری والا معاملہ ختم ہو جائے یہ جو درمیان کا آلموسٹ کوئی پچاس میل کا فاصلہ تھا اس کے اوپر دیوار آپ ایک بنا دیں اور مضبوط دیوار ہونی چاہیے اس کے لیے ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں دیواریں چین بھی جو بنی ہوئی ہے نا وہ بھی اسی لیے بنی ہے اور اس کی لینتھ آپ کو پتا ہے کتنی ہے بیس ہزار کلومیٹر ہاں جی زمین کا سرکم فرینس جو ہے وہ چالیس ہزار کلومیٹر ہے آدھی زمین کا چکر لگ سکتا ہے اور یہ کئی سو سال میں بنی ہے دیواریں چین اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ دوسری طرف سے قومیں آ کر لوٹتی تھیں ان کو حفاظت کے لیے اسی لیے انہوں نے جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد وہاں انہوں نے ایک بڑے سے برج بنائے ہوئے تھے جس میں فوجی بیٹھے ہوتے تھے تاکہ وہ آنے والی قوموں کو روک سکیں گھوڑے بھی اس پہ چل لیتے تھے کافی چوڑی دیوار ابھی تو خیر یو کی برکت سے آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیوار بھی اس لیے بنائی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو روکا جا سکے اول ہی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم مجھے دولت کی آفر کر رہے ہو جو کچھ مجھے میرے رب نے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے تم صرف مین پاور کے طور پر میری مدد کرو اللہ نے دولت مجھے دی ہوئی ہے میں اس کو مینج کر لوں گا صرف یہ کام کرو نو نی پس تم جسمانی مشقت کے ساتھ میری مدد کرو مین پاور مجھے دو اجعل نہ وبینہم و نہ ردما تاکہ میں تمہارے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دوں اب حیران کن بات ہے کہ یہ جو آیت ہے نا اس کا یہ ٹکڑا بکوا اس سے ہمارے دین تصوف کے ماننے والے لوگوں نے غیر اللہ کی مدد ثابت کی ہوئی ہے آپ تفسیر دیکھیں اس میں لکھا ہوگا اس سے ثابت ہوا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں یعنی زاری اس باب کو انہوں نے مرے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے مدد مانگنے کے اعتبار سے قیاس کر کے عقیدہ گھڑا ہوا کہتے ہیں یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے کہ وہ مدد مانگتے ہیں اس سے تو نیک بندے نیچے والے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں تو اصول یہ چاہیے کہ تمہارے بابوں کو ہم سے مدد مانگنی چاہیے ہم ان کے مشکل کشاں لو سامو کیونکہ زلکر نے مدد مانگی ہے عوام الناس سے تو پھر آپ نے صحیح طریقے سے رزلٹ نکالنا ہے یعنی کہ ہم مشکل کشاں ہیں علی اجویری صاحب کے بھی غوث پاک کے بھی فرید الدین گنجے شکر کے بھی کیونکہ وہ ہم سے مدد مانگیں گے ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے ہم ان کے مشکل کشائیں ظاہر اس باپ میں مرنے کے بعد نہیں دنیا میں مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں جو ہے اس کا اس دنیا سے کوئی رشتہ نہیں کہتے ہیں، نہیں جی شہید زندہ ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے جس کا خامن زندہ ہو اس کی عورت نکاح کرے تو وہ تو بدکار عورت ہے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ زندگی اور ہے ہم کہتے ہیں یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ زندگی اور ہے اس دنیا میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو آپ مدد کریں مین پاور کے ذریعے میں آپ کے اور ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دوں گا اور وہ آڑ کیسی ہوگی آ زبر الحدید میرے پاس لاؤ لوہے کی بڑی بڑی چادریں یعنی لوہے کی چادروں کے ساتھ وہ تعمیر کی گئی دیوار وہ پتھروں کی دیوار نہیں لوہے کی ہتھا اذا سا یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ سارے کا سارا فاصلہ ہموار کر لیا یعنی دو سمجھ لیں انہوں نے دیواریں کھڑی کی لوہے کی جن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا تاکہ اس میں بعد میں تانبا پگلا کر ڈالا جائے اور اس کا ایک بانڈ بن جائے وہ جتنے جوائنٹس ہیں جس طرح سیمنٹ کے ذریعے آپ ایٹوں کو جوڑتے ہیں تو لوہے کو جوڑنے کے لیے ظاہر سیمنٹ تو استعمال نہیں ہوگا پگھلا ہوا تانبا استعمال ہوگا یہاں تک کہ وہ جب خلا دو پہاڑوں کے درمیان فل ہو گیا بین صدافین اوقو تو انہوں نے کہا اب اس کو گرمائش دو یعنی آگ جلاؤ اس کے نیچے حا جہ نہ یہاں تک کہ لوہا جب آگ بن جائے یعنی خوب گرم ہو جائے کال تو انہوں نے فرمایا آتونی افری غال ہی میرے پاس پگھلا ہوا تاما لاؤ میں اس میں ڈالوں فمستا رو این سو جب یہ دیوار تیار ہوگی تو یا جوج اور ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود اسے سر نہ کر سکے یہ تیس فٹ اونچی تھی اور ظاہر ہے کہ جب لوہے کی دیوار ہے اس میں آپ نقب بھی نہیں لگا سکتے اس طریقے سے آپ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے اس زمانے میں آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے نقبہ اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے تو پھر اس پر دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی روش کیا ہوتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا درباری جب وہ خت بلکیس لے آیا تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا ہاضا من فضلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یعنی انہوں نے کسی بابے کی طرف اسے منسوب نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا یہاں پر بھی دیکھ لیں زولکر نئی بادشاہ نے کہا کالا رحمت ربی ذلکر نئی نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں نے یہ دیوار قائم کی فَإِذَا جا وَعْدُ رَبِّي جا دَكَّا اور جب پھر وعدہ آئے گا میرے رب کا تو وہ اس دیوار کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ریزہ ریزہ کر دے گا اور وہ میں شروع میں عرض کر چکا قرب قیامت میں میں ایسی مریم جب آئیں گے دجال کو قتل کریں گے اس کے بعد یا اور جوج کا فتنہ عام ہوگا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حق اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے یہ جوج اور ماجوج کا ذکر یہاں پر آیا اور اس کے بعد آئے گا سورت الانبیاء میں اور وہاں پر ذکر ہے کہ تم قرب قیامت میں دیکھو گے کہ پہاڑوں سے وہ کثیر تعداد میں پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ ہر ہزار میں سے 999 سو جہنمی اور ایک جنتی اور وہ 999 جو ہے وہ اکثریت یا اور ماجوج کی ہوگی وقانج ربی حق کا اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے وہ ترکنا بہم یو مدین یمو جفی بات اور جب وہ دن آئیں گے یا جوج اور ماجوج کے کھلنے کے تو وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی قیامت آ جائے گی وہ نفی خاف اور پھر پھونکا جائے گا سور فما جم پھر ہم سب لوگوں کو جمع کر دیں گے وہ آردنا اور ہم اس دن ظاہر کر دیں گے جہنم کو یو میں بالکل کافروں کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے یہاں تو انکار کرتے ہیں نا وہ آخرت کا قیامت کے دن سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے آ جائے گا جو سورہ قاف میں بھی آتا ہے کہ آج ہر چیز تیری نگاہوں کے سامنے آ ہے تیری نگاہ بڑی تیز ہے ہم نے تیری نگاہ سے پردے ہٹا دیے یہ وہ لوگ اللہ جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے میری یاد سے اس دنیا کی زندگی میں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ وہ سارا حق واضح ہو جائے گا قیامت والے دن لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے جو اس دنیا میں مانے گا اس کے لیے ہدایت ہے آخرت کی کامیابی ہے آخرت میں تو سب نے دیکھ کر مان لینا ہے وکانست اور جو کل میں حق سن بھی نہیں سکتے تھے دنیا میں اب آخرت میں ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی اور یقیناً ان, ان کا دل پکارے گا اور قرآن پاک میں آیا کہ وہ تو اپنے شیر سے بھی انکار کر دیں گے وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں کبھی شیر کیے ہی نہیں ہے باللہ تعالی یہ مضمون یہاں پہ کمپلیٹ ہوا اب کنکلوژن ہونے جا رہی ہے آخری رکو آ ہے سورت القحف کا اور صورتیں اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے اور خطبے کا اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا مرکزی ٹاپک ہے وہ سٹارٹ میں ڈسکس ہوتا ہے پھر درمیان میں گفتگو میں کئی ایک مثالیں بیان ہوتی ہیں اور جب گفتگو کنکلوڈ ہونے لگتی ہے پھر روئے سخن واپس آ جاتا ہے اسی ٹاپک کے اوپر تو اب چونکہ صورت القاف کا مرکزی ٹاپک دنیا کی زندگی کی بے سباتی تھی اور دنیا کی زندگی کی رونق میں ڈوب کر آخرت سے غافل ہونے کے اعتبار سے تمبی تھی دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اس پانی کو کشتی میں داخل نہیں کرنا صرف اس کو اتنا یوز کرنا ہے کہ آپ کی کشتی تیر سکے تو اب کنکلوژ میں وہی باتیں دوبارہ سے ایک ڈفرنٹ انداز میں رپیٹ ہو رہی ہیں فکر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اور دنیا کی زندگی کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے جو لوگ اس میں ضرورت سے زیادہ ڈوب جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو عقیدہ تو ہسب ال کفر <كَفَرُوا> کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں اولیا کہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا پشپنا بنا لیں گے یعنی بندے میرے اور وہ ان کے حمایتی ہو جائیں گے قیامت والے دن یعنی کرسچنز کا اگر یہ خیال ہے کہ ایسا ابن مریم اللہ کو چھوڑ کر کرسچنس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے مقابلے پر بالفرس کوئی کھڑا بھی ہو جائے تو کیا بگاڑ لے گا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا سب مخلوق ہیں وہ خالق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ ہے یہ ہو ہی نہیں جی سکتا کہ ہمارے بندے ہوں اور وہ شرک کرنے والے لوگوں کی حمایت میں ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں نہیں وہ تو ساتھ ہو گئے انہیں تلیں گے سور الحکاف میں آتا ہے کہ نیک بندے قیامت کے دن اس شرک سے انکار کر دیں گے کہ لوگ انہیں بگارہ کرتے تھے الٹا وہ انہی لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ مجرم ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیونکہ انہیں تو اپنی فکر پڑ جائے گی نا دیکھیں نا نیک بندوں میں اگر ٹاپ آف لسٹ کوئی بندے ہو سکتے ہیں پانچ ان میں سے ایک عیسا ابن مریم ہے سورت المائدہ کا آخری رکو پڑھ لیں اے عیسا کیا توں نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود مان لیا جائے تو وہاں عیسب نے مریم کیسے ڈریں گے اے اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں اس طرح کی کوئی بات کرتا میں نے تو انہیں وہی حکم دیا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوئی ہے تو, اے اللہ تو وہ جانتا ہوگا جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے یعنی اگر میرے دل میں بھی کوئی خواہش تھی نا کہ لوگ میری عبادت کریں تو اللہ تو, تو جانتا ہے نا میرے دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اور پھر وہ پہ کہیں گے یہ تیرے بندے ہیں چاہے عذاب دے چاہے بخش دے میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنکلوڈ کیا کہ نہیں آج وہ دل ہے کہ سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا یعنی ای سا مریم کی یہ بات کرنا بھی کسی درجے میں کوئی سفارش شمار نہ کر لے آخری بات وہ یہی کر سکتے تھے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسا مریم یہ جو آپشن بھی دیں گے نا یہ بھی کوئی آپشن موجود نہیں ہے مشرق کے لیے کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے دنیا میں توبہ کرے تو سورت الفرقان میں آئے کہ ہم اس کے گراہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے لیکن آخرت میں کوئی توبہ والا معاملہ نہیں ان آتدنا جہن نہ ملکا فری نہ نوزولا کتنی سخت آیات ہے بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے دوزخ کو کافروں کے لیے ایک مہمان نوازی کا ذریعہ یہ ان کی انیشن مہمان نوازی وہاں پہ ہونے والی ہے وہاں پہ ان کی رہائش بھی ہوگی ان کو کھانا پینا بھی ملے گا لیکن کیا ملے گا زخمیوں کا پیپ ان کے زخموں کا دھون جہنمیوں کا پیپ کھولتا ہوا پانی زقوم کے درخت کے پتے کڑوے اول اللہ بلّہ تعالیٰ اللہ اجر من منندار کل اے نبین سے فرماؤ ہل نبی اکم بل کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے متعلق آگاہ نہ کر دیں جو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں اللہ ضل بال سا فل حیات دنیا اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کوشش اس دنیا کی زندگی کے لیے کر لی وہ ہم یہ سب ہوں سنا اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ بہت خطرناک معاملہ ہے کوشش کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے اور یہ گمان کرتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے کام کرنے سے مراد نیک مال بھی ہے کیونکہ اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حضرت صاد ابن ابی وکاس کا کال ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن میں ذکر آیا کہ ان لوگوں کی پوری کی پوری ایفرٹ دنیا کی زندگی کے لیے کیا اس سے مراد خوارج ہیں تو انہوں نے کہا خوارج نہیں ہیں وہ تو فاسق ہیں ان سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جوز اور کرسچنز جو اپنے ظام کے اندر تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن شرک کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے چھے اعمال کر رہے ہیں عاملۃ نو نمبر تیس میں آئے گا عمل کر کر کے تھک جانے والے جو اپنے گمان میں سمجھتے تھے ہم نے بڑے نیک عمال کیے. یہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں چالیس سال تک انہوں نے جنگلوں میں پتے کھائے اپنے گمان میں سمجھنے ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا تیس سال تک آنکھوں میں سرما لگایا چالیس سال تک عشاء کے وزود فجر پڑی ہاں وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مال کر رہے ہیں. صرف دنیا داروں کا ذکر نہیں ان دینداروں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے دنیا میں سمجھا کہ ہم بڑے اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق تھے چاہے وہ حقوق الباس سے متعلق تھے لیکن ان کا اینڈ ریزلٹ زیرو ہونے والا ہے وہ تو گمان کر رہے ہیں ہم نے بڑے اچھے امال کیے اینڈ رزلٹ اس اعتبار سے بھی زیرو ہو جائے گا محدسین نے اس کو بدت کے حوالے سے بھی نقل کیا کہ بدتی لوگ بھی دنیا میں نیک امال اسی نیے سے کرتے ہیں کہ بڑا ثواب ہوگا گمان وہ یہی کر ہوں گے لیکن اس سے ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا کیونکہ جو سنت سے ہٹ کے راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اولا کلین کف عروبی آیاترب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا جیسے ہی کفر کا لفظ آتا ہے کہتے ہیں ٹھیکران بارے چاہتا نا کفر عربی زبان کا لفظ ہے بھائی پنجابی کا وسیلہ اور ہے عربی کا وسیلہ اور ہے عربی میں کفر کہتے ہیں نہ کو نہ فرمانی کو اور ایک بڑا کفر ہے جو آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص اسلام سے باغی ہو جائے یہ ساری چیزیں کفر کی کیٹاگری میں جو جامعہ میں حدیث ہے جس نے من ترک سولا فقد کفر جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا حالانکہ ہے مسلمان ہے لیکن اس کا عمل کافروں والا ہے یہ مسلمان اور کافر دونوں کو کفایت کرتی ہیں آیات کہ جنہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا انکار کیا عقیدے میں مان لیا پریکٹیکلی انکار کیا عقیم الصلاح ولا تکن من المشرقین نماز قائم کرنا مشرک نہ ہو جانا نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہا ہے لیکن عملن وہ شرک کر رہا ہے صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے کفر اور شرک ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے ولی اور اپنے رب کی ملاقات کبھی کفر کیا مالوہم تو ان کے امال ہم ضائع کر دیں گے فلانو قیم الم یو ملقیامتی وزنا اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو بھی نصب نہیں کی جائے گی یعنی اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اس کے لیے کوئی ترازو بھی قائم نہیں کی جائے گی ان کے سارے امال برباد جب امال ہی برباد ہیں تو ان کے لیے کوئی ترازو بھی قائم کرنے کی ضرورت نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے آخری درجے میں ذالک کا جہنم یہ ہے ان کا بدلہ جہنم بما کافرو بسبب ان کے کفر کے ان کی ناشکری کے نہ فرمانی کے آیاتی و آیاتی رسولی حضو اور انہوں نے بنا لیا تھا ہماری آیات کو اور ہمارے رسولوں کی دعوت کو اور ان کی پرسنالٹیز کو مذاق اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا یہ محاورتن بھی بول دیتے ہیں تو یہ آیات کا مذاق اڑانا ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے مذاق اڑانا ہے یعنی ہم نے تو اپنے آپ کو درست نہیں کرنا امتی ہونے کی وجہ سے اے اللہ ہمیں چھوڑ دے اب سائیملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے ان الدین وعملوا عامل بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک امال کیے نت لہم جنت الفردوسی نژ ان کا ٹھکانہ ان کی مہمان نوازی ہوگی جنت الفردوس کے اندر خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش لائب اینڈا ہی والا اور ان کے لیے وہ جگہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی ہمیشہ کے لیے رہیں گے اللہم جعلنا منہم اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس معن نبیین والصدقین والشہدائی والصالحین امین صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو سب سے عالی ترین جنت ہے جہاں پر انبیاء اکرام ہوں گے اور ان کے پیٹرن پر چلنے والے اہل ایمان اب سورت القحف کی آخری دو آیات آخری دو قل ہے جو میں نے سٹارٹ میں بھی عرض کیا تھا یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ سمجھ لیں ڈسکوری ہے انہوں نے کہا جس طرح قرآن میں وہ چار قل ہے قل یا فرون اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس وہ چار قل والی صورتیں ہیں یہ چار قل بھی سٹر ہے دو سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ پہ کل آتے ہیں اور دو سورت الکاف کے اینڈ پہ اور یہ دونوں سورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں اب وہ آخری دو کل والی آیات آ رہی ہیں کمال کی آیات ہے بہراد کلیمات ربی اینبی تم فرماؤ اگر یہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور میرے رب کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں ل نفید تو یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے قبلا ان تنگ فدا کلیمات ربی یہاں تک کہ میرے رب کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے وہ اسی طریقے سے جاری رہیں گے یہ سیائی ختم ہو جائے گی اللہ اکبر و لو جکنا بھی ہی چاہے اور روشنائی بھی اس کی مدد کے لیے آ جائے اور وہ کتنی آئے وہ سورہ لکمان کے اینڈ پہ آئے کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمے تیار کر دی جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائے اور سات سمندر اس میں مزید ایڈ ہو جائے تب بھی تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں گے۔ سبحان اللہ د خلق ہی وفسی ہی وزینت عرشی ہی و مداد کلیمات یہ جو صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ دعا آتی ہے تو یہ ہمارے رب کے کلمات یعنی اس کی تعریف کے کلمات وہ بھی ختم نہیں ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے کلمات کن ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات کو پیدا کیا ہے ہر مخلوق ایک کلمہ کن کی پریکٹیکل ایگزیکشن ہے وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے اینا بشرم مس لکم این نبی تم فرماؤ کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اسپیشی میں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی اسی لیے ساتھ آیا یو ہا لیکن میری طرف وہی کی جاتی ہے ان نما الا حکم واحد کہ تمہارا رب تو ایک اکیلا یکتا ہے وہی معبود ہے یہ میری طرف وہی ہوئی ہے اور وہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں لیکن سپیشی میں تمہاری طرح ہوں اور دوسرا اس میں یہ چیز بھی جڑی ہوئی ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ میں انسان ہوں اللہ وہ ایک اللہ ہی ہے کیونکہ اس کائنات نے سب سے بڑا شرک اگر کوئی دیکھا ہے تو ایک پیغمبر کے نام پہ دیکھا ہے جیزس کرائسٹ کے نام پہ آج بھی پونے دو ارب کرسچنس جن میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک عرب کیتھولک ہے اور بکیا کے پروٹیسٹنٹ وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کر رہے ہیں جیزس کرائسٹ کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے کیتھولک کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں تھری ون کا عقیدہ موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اعلان کر دیں کہ میں انسان ہوں اور میرے پاس وہی آتی ہے اللہ کا پیغمبر ہوں کہ تمہارا معبود ایک ہے معبود میں بھی نہیں ہوں معبود ایک ہی ہستی ہے اسی کو پوچھنا ہے اب یہ آیت اگر کسی کے سامنے تلاوت کی جائے آج کی ریٹ میں تو وہ اسے نبی اسلام کی گستاخی شمار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی ضروری ہے جی اس لیے ضروری ہے جب آپ نورم من نور اللہ کا عقیدہ بنائیں گے اور پھر اس کی مثالیں بیان کریں گے کہ اللہ نے اپنے نور چوں مٹھی پری اور کیا کون یہ میں نے خود اس طرح کے جلسے سنے ہیں بچپن میں مکتب فکر کے ملاد کے جلسوں میں اب تو خیر یہ بڑے ماڈریٹ ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے وہ سب کچھ ہے محدود لا محدود کا اور یہ ساری چیزیں لیکن یہ اس طرح کی مثالیں ہیں نورم من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نکلے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت تو ہیں لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانیت کو ناز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں جو اس کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب ترین پیغمبر ہیں سب سے محبوب ہستی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پر مرتبے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بات ہو رہی ہے اسپیشی کی کہ کوئی شخص پیغمبروں کو خدا نہ بنا لے ورنہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسال کے روزے رکھتے تھے یعنی ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ تین چار مسلسل روزے رکھنا سابق رام نے خود سے ہی خیال کیا کہ یہ بھی ایک ایسی سنت ہے جس پہ ہم عمل کریں السلام نے ان کو تعلیم نہیں فرمایا تھا تو دوسرے دن کوئی تیسرے دن بھی ہوش ہو گیا نبیلاسلام کو جب چلا تو آپ نے ان کو ڈانٹا فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو کسی نے یہ آیت نہیں پڑھی کل ان نما ان بشروم کو ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ یہ چیز ڈسکس نہیں ہو رہی یہاں پہ مرتبہ اور کمپیٹنسی ڈسکس ہو رہی ہے اس میں کوئی بھی رسول اللہ کی مثل نہیں ہے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی السلام اپنی ان دو آنکھوں سے پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے تو رسول اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا بخاری مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی اس دوران چند قدم آگے گئے آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کیا پھر واپس کیا سلام پھیرنے کے بعد ساوک رام نے پوچھا کہ یہ آپ نے نماز میں جو عمل کیا ہے کیا یہ نماز کا حصہ ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے نماز میں جنت دکھا دی ساتوں آسمانوں کے اوپر اس میں میں نے انگوروں کا ایک خوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں اگر توڑ لیتا تم ہمیشہ کھاتے رہتے یعنی یہاں کھڑے ہوئے توڑ لیتا اور چونکہ وہ جنت کا ہے جنت کو فنا آپ کوئی چیز کھائیں گے دوبارہ سے نکل آئے گی لیکن پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو پردے میں رکھا ہے تو پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا تو اسپیشی کا فرق نہیں ہے مرتبے کا بلکہ ہمیں تو فرق کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے رسول اللہ کے ساتھ دور دور تک کسی کو کوئی نسبت نہیں ہو سکتی اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوالٹیز دی تھی فمن کانا یا رجولی قربی بس جو شخص واقعی امید رکھتا ہے نا کہ اسے مر کر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے فل یا امن تو اسے پھر چاہیے کہ نیک مال کرے ہاں لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں نہیں ہمیں پتا ہم نے مر جانا لیکن اور کچھ دی بس جی اچھی جہ ملاد کا پروگرام کروائی اسی تے دس محرم کا پروگرام کرائی دیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے سانو اسی گل بخش دینا ہے اور قرآن میں کیا آ رہا ہے کہ جس کو امید ہے نا اسے مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اس کے اندر ایک دھمکی بھی پوشیدہ ہے کہ واقعی جسے امید ہے نا تو وہی وہ نیک کا کرے گا باقی زبانی کلامی بات کرتا ہے کہ نئے کا مال کرنا ہے تو اس نے پھر, نیک کرنے ہے پھر اس نے دس محرم پہ دیگے نہیں کھڑکانی ہے پورا سال نمازیں بھی پڑھنی ہے اس نے ربی رفل کے جلوس پہ جھنڈیاں نہیں لگانی ہے بلکہ نماز بھی پڑھنی ہے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جلوس نکلتا ہے زور کے بعد وہ ختم ہوتا ہے دعا کے بعد سارے گھر میں چلے جاتے ہیں مسجد میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا وہی دو چار زور ربی الفل کے علاوہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جسے یہ امید ہے نا واقعی وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے نا کہ اپنے رب سے اس نے ملنا ہے فل یا سول ہاں اسے چاہیے کہ پھر وہ اچھے امال کرے ولا یوش بھی عبادت ربی ہی اور اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے اکیلے رب کی عبادت کرے اپنے رب کے ساتھ کمیٹمنٹ شو کرے الحمدللہ اس پہ ہماری یہ صورت القحف مکمل ہوئی اور یہ آخری آیات خصوصاً آخری دوکل جو ہے یہ ایکسکلوسیولی انسان میں ایک قسم کی بجلی بھر دیتے ہیں عقید توحید کے اعتبار سے اسپیسیفکلی اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس اکیلے رب کو پکارنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے ولا یو شریک بے عبادت رب بھی ہی تو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق بات سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام جو ہمیں شفٹ ہوا پوری مانداری کے ساتھ آگے پہچانے کی توفیق اتا فرمائے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو اس سے درگزر فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب وما و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ